جی پچھلی فصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر جز کے لیے ایک وطد ہوتا ہے جس کے ساتھ سبب شامل ہوتا ہے وطد اور وطد کے ساتھ شامل ہوتا ہے سبب یا فواسل ساتھ شامل ہوتے ہیں اور جن اجزاء میں وطد پہلے آئے اور فواس اسباب بعد میں ان کو کہتے ہیں اجزائے اصلیہ اور جن میں وسد بعد میں آئے اسباب پہلے آئے وہ کیا ہوتے ہیں برد اجزائے فرعیہ ها... فرعی ها... اجزائے فرعیہ اجزائے اسلیہ چار ہیں اجزائے اسلیہ چار ہیں ایک ان میں سے ہے خماسی خماسی ہے فرول باقی جو ہیں وہ کیا سباعی ہیں باقی تین سباعی ہیں وہ کیا ہیں مفاعیل مفالا اور فاعیلا تن مفال اور فاعلاً یہ اسباب کیا ہیں اصلیہ, اصلیہ پھر ان سے آگے اسباب کو آگے پیچھے کر کے ان کی فریں بنائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو فعرول جو ہے اس کی فرا فاعل فعیل کی جمع فرا فاعل اور مفاعیل کی فرا مستفعل اور اور فاحلہ اور علن مفاۃ کی جگہ اس کی فرا متفاعل مطفٰ اور فاح کی فرا مفعولات اور مصطف عل ٹھیک ہے تو ان اجزاء کو ارکان اور امسیلہ اور اوزان اور افعیل اور تفاعیل کہتے ہیں اجزاء ارکان امصیلہ افاہیل اور کتنے نام ہو گئے پانچ اجزا ارکان, ارکان امسیلہ اوزان افاہیل اور چھ ہو گئے اجزاء کے پانچ نام ہو گئے نا ان اجزاء کے نام پانچ ہو گئے اور اجزاء اور ساتھ شامل کر لیں تو چھ ہو گئے ارکان انتھیلا اوزان افاعیل اور تفاعل اچھا اس میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ اعتبار کیا جاتا ہے ملفوظ کا مکتوب کا اعتبار نہیں کیا جاتا ان کے جب ہم وزن بناتے ہیں تو جو بولنے میں آئے اس کا اعتبار ہوگا چاہے لکھنے میں وہ نہ بھی آئے جیسے نون تنوین اور لکھنے میں آئے اگر بولنے میں نہ آئے تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے جیسے حمزہ وصلی ہے آج ہم نے آگے پڑھنی ہے فصل رابط شعر کے بارے میں اس تقدیر وہ آپ سے ہوئی نہیں وہ آگے چل کے کرتے ہیں پھر تھوڑا سا اور پڑھ کے اب یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ اجزاء سے مل کر بیت بنتا ہے شعر اجزاء سے مل کر بنتا ہے اور اجزاء میں سے ایک خماسی اور باقی صبعی ہیں ایک خماسی ہے اور باقی کیا ہیں صبائی ہیں اب یہ جو بیت ہے شیر یا تو یہ اکیلے خماسی سے بنے گا یا اکیلے صبحی سے بنے گا یا خماسی اور صبحی کو ملا کے بنے گا تین طریقے ہوں گے نا یا تو اس کے اجزاء صرف خماسی ہوں گے یا صرف صبحی ہوں گے یا دونوں مل جل کے ہوں گے خماسی اور صباحی جب خماسی اور صوبائی خماسی اور صبائی مل جل کر کوئی پہر بنے گا کسی شعر کا تو وہ بنیں گے تین تین پہر ہیں تین پہر جو خماسی اور صوبائی کو ملا کے بنتے ہیں تین بہر ہیں بسیط مدید اور طویل بسیط مدید, مدید اور طویل طویل مدید, مدید اور اب دیکھیں ان کے ناموں پہ غور کریں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں نا طویل مدید, مدید اور بسیط وزن ایک, ایک ہی ہے اور ان کا جو مفہوم ہے وہ بھی قریب قریب جی جی لحض بھی ملتے جلتے ہیں کل بہر ہیں سولاں کل کتنے باہر ہیں سولاں سولا. ان میں سے تین خماسی اور صباحی کو ملا کے بنتے ہیں وہ کون کون سے طویل مدید اور بسیط طویل مدید اور بسیط طویل مدید, مدید اور بسیط اور خماسی اکیلے خماسی سے دو بنتے ہیں اکیلے خماسی سے دو بنتے ہیں وہ ہے متقارب اور متدارک متقارب اور متدارک خماسی سے دو بنیں گے متدارک اور متقارب پہلے تین اور دو یہ کتنے ہو گئے پانچ کل بہر کتنے ہیں سولہ باقی گیارہ کے گیارہ صبائی باقی گیارہ کے گیارہ سمجھ آ رہی ہے بات اشعار کے جو اوزان ہیں بحور بحر یا تو اکیلے صوبائی اجزاء سے تفائیر سے ارکان سے مل کر بنیں گے یا صبائی اور خماسی سے مل کر یا اکیلے خماسی سے اکیلے صوبائی ہوں گے گیارہ اکیلے خماسی دو صوبائی اور خماسی ملا کر تین صوبائی اور خماسی ملا کر جو بنیں گے وہ ہے طویل مدید اور وسیع طویل مدید اور بسیط طویل مدید اور بسیت <بعثی> اور اکیلے خماسی ہیں دو متقارب اور م... متدارک متقارب اور متد متد متدارق متقارب اور, اور, م... اور باقی سارے جو ہیں وہ کیا ہوں گے صبائی یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے نام آپ نے سولہ کے سولہ بحروں کے یاد کرنے لیکن ان میں سے پہچان کہ یہ صبائی ہے اکیلا یا اکیلا خماسی ہے یا مجموع ہے اس کے لیے آسان تھوڑی چیز یاد کر لیں باقی ساری وہی ہے جو بچ گئی ٹھیک ہے پھر دوسری بات آج ہم نے یہ پڑھنی ہے کہ شیر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں کتنے جن کو دو مصرے کہا جاتا ہے ان شیر کے دو حصوں کو کیا کہتے ہیں دو مصرے دو مصرے ملا کر ایک شیر بنتا ہے دو مصرے ملا کر ایک شیر بنتا ہے پہلے مصرے کو کہتے ہیں صدر پہلے مصرے کو کیا کہتے ہیں صدر البعت پہلے مصرے کو کہتے ہیں صدر اور دوسرے کو عجز دوسرے کو عجز آخر اینڈ ہیں پہلے جو پڑھ رہے ہیں نا وہ سمجھ لیں مطلب بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے جو پڑھ رہے ہیں اس کو تو سمجھے نا اس کو چھوڑ کے ہاتھ دیاں چھاڈ کے تو اڑ مگر پج دے پہلے مصرے کو کیا بولتے ہیں صدر اور دوسرے کو عجز پہلے کو صدر اور دوسرے کو عجز جو صدر کا آخر ہوتا ہے یعنی پہلے مصرے کا آخری حصہ, آخری حصہ. صدر کا جو آخر ہوتا ہے یعنی پہلے مصرے کا آخری حصہ اس کو کہتے ہیں عروض اس کو کیا کہتے ہیں عروج صدر کا جو اتنی بات فی الحال سمجھ لیں آگے چلتے ہیں جب ہم اس کی تختی کریں گے تو پھر یہ اول آخر کی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے صدر کا جو آخری حصہ ہے اس کو کیا کہیں گے عروض اور جو عجز کا آخری حصہ ہے اس کو کہیں گے ضرب اس کو کیا کہیں گے ضرب اور جو اس کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں حشب اس کو کیا کہتے ہیں हشب. हشب. हشب. हشب. پھر شعر میں سے کچھ چیزیں حذف ہوتی ہیں کچھ اجزاء جو ہیں شعر کے اس میں ہذف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی اس کے یعنی کہ دونوں مصروں کے آخری یا پہلے آدھے آدھے حصے میں سے کچھ چیز حذف ہو جاتی ہے اس کے ایک شطر میں سے کوئی چیز پہلے میں سے بھی اور دوسرے مصرے دونوں مصروں کے جو ایک ایک حصہ ہے دونوں مصروں کا ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا نا پہلے شعر کو کیا دو مصروں میں تقسیم اور پھر ہر مصرے کو پہلا حصہ اور آخری حصے میں ہم نے تقسیم کیا اب اس ہر مصرے کے ایک حصے میں سے کوئی چیز ادف ہوگی یعنی ایک جو ادف ہوگا تو جو ہذف ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے اس کو مجزو اس کو کیا کہیں گے مجزو اور اگر اس کا شطر ہی حذف ہو جائے حصہ ہی حذف ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے مشتور اس کو کیا کہیں گے مشتور اور بس اوقات دو تہائی حصہ حذف ہو جاتا ہے اس کے اجزاء میں سے دو تہائی حصہ حذف ہو جائے تو اس کو کہیں گے منہوک اس کو کیا کہیں گے منہوک ٹھیک ہے بس اتنی سی بات آج ہم نے پڑھنی ہے کہتا ہے الفصل و چوتھی فصل قدقما یہ بات گزر چکی ہے کہ ان الابیات انل من الاجزائی ابیات جو ہیں وہ اجزاء سے مل کر بنتے ہیں وہ یا امان ان تم تعزیجہ من الخماسی و یا تو وہ مل جل کے بنے گے خماسی اور صباعی سے تو اس سے نکلے گا طویل اور بدید اور وسیط وہ اما ان تن یا وہ الگ الگ ہوں گے مل جل کے نہیں بلکہ خماسی سے اکیلے یا اکیلے صبائی سے بنیں گے فقرج من صبائی صبائی سے نکلے گا الوافر ول والحزج والرجز حزجو ور رجزو ور رملو و شریر ول منصرٹو یہ دیکھیں وافر کامل حزج رجز رمل سری منصرح خفیف مضار مختب اور مجتس کتنے ہو گئے گیارہ فمن الخماسی اور خماسی سے نکلے گا المتقارب والمتدارک متقارب اور متدارک متقارب متدارک یا متقارب متدارک وسا صورت و تعلیفی یہ بنتے کیسے ہیں ان کی تعلیم کی صورت اس کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ یہ مثال کے طور پر باہر طویل وہ کیسے بنے گا مدید کیسے بنے گا وسیعت کیسے بنے گا وافر کیسے بنے گا ان اجزاء کی ترتیب آگے پیچھے کرنے سے یہ باہر بنتے ہیں وہ ان کی ترتیب کیسے ہوگی وہ آگے آ جائے گا تبھی صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ یا تو اکیلے اکیلے ہوں گے یہ اجزاء یا ملے جلے ملے جلے ہوں گے خماسی صوبائی تو اس سے تین باہر نکلیں گے طویل مدید اور بسیط اکیلے اکیلے ہوں گے اگر خماسی ہے اکیلا تو پھر اس میں سے دو نکلیں گے متدارک اور متقارب اور اکیلے صوبائی سے باقی گیارہ نکلیں گے وقعت جمعت اسماع العبہوری معد متدارک فی حاد بحیتین متدارت کے علاوہ باقی پہروں کو اس شعر میں جمع کیا گیا ہے طویر مدید والبسیط و وافیرو و کامل احزاج العراجیزی ارمالا سری و والخفیف مزارع راہن و قرب لطف لطف سے متقب بس وہ نہیں پورا وہ وعلم اور جان لے کے انل بی تعین قسم مستی اور جان لے کے جو بیت ہے شیر دو برابر برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے او مصرعینی یا دو برا مصروں میں تقسیم ہوتا ہے پہلے کو کہا جاتا ہے صدر الآخر العجز اور دوسرے کو عجز کہا جاتا ہے وہ آخر الصدری اور جو صدر کا آخر ہے یو قار العروض اس کو عروض کہتے ہیں وہ العجزی الضرب اور عجز کے آخر کو ضرب کہتے ہیں وما مافی خلالی ظالی کا یو قار الحشب اور جن کے درمیان ہے اس کو حشب کہتے ہیں بلبئی تو قدیس توفی اجزاء اللّہ اور کبھی کبھار جو شعر ہے وہ اپنے تمام تر اجزاء پورے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے فیوقار تام اس کو کہتے ہیں یہ شعر تام ہے وقع یو حدف و جز امن اور بس اوقات اس کے دونوں حصوں میں سے ایک جز ہدف ہوتا ہے فیوقارمجو اَ تو اس کو مجزو بولتے ہیں وقع یوحف و شطر امن اور کبھی کبھار ان دونوں کا ایک حصہ ہدف ہو جاتا ہے ویوقار الہمشتور پھر اس کو کیا کہتے ہیں مشتور وقعف وصولوسا اجزا ہی اور کبھی کبھی اس کے اجزاء کے دو تہائی حصے ہدف ہو جاتے ہیں فیوقار الہ المنحوق تو اس کو منہوق کہا جاتا ہے ولاجاء قد تستلفی صحیح حتن اور اجزاء کبھی کبھار اس میں صحیح شالم استعمال ہوتے ہیں وقد الحق و اور کبھی کبھار اجزاء میں بھی تغیر ہو جاتی ہے تب کما ستارہ ہوفی مود ہی اس طرح کے آگے اس کی جگہ پر یہ بات آئے گی آخری بات وہ کہتا ہے سما ان الخلیل عقل شبہ بےت شعری بھی بےت خلیل نے بیت شعری کو خیمے کے ساتھ تشویح دی ہے بیت شعر خیمہ خیمے کے ساتھ تشوی دی کیونکہ لئے انّا بائی تشار کیونکہ جو خیمہ ہوتا ہے اس کی بھی دو مصرے ہوتے ہیں دیواریں دو, دو ہوتی ہیں اور شعر جو ہے اس کے بھی دو مصرے ہوتے ہیں اسی طرح کی ماں انّا بائی تشارہ بال اسباب اور اس طرح کے جو خیمہ ہے وہ اسباب کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا اور اسباب کیا ہوتی ہیں وہی الاقال ہاں وحی الحب اور وہ کیا ہے رسیاں ول اوتادی الم اور اوتاد جو ان رسیوں کو باندھنے والے قلعہ گاڑے کے بغیر رسی تو نہیں نہ باندھ سکتے وبل اور فواسل اور فواصل کیا ہوا یہ ہبال الطویلۃً یوزرب منہا حب العما البیتی و حب الوراح یمسی کانی ہی وہ لمبی رسی جو ایک خیمے کے آگے اور ایک خیمے کے پیچھے لگائی جاتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے حواسل. من ریحی حواصف قزالی کبیت و شعری اسی طرح بیت شعری ہے لاقم ولا بالا اسبابی ولادی و الفواصلی یہ اسباب اوتاد اور فواصل کے بغیر قائم نہیں رہتا معری نے کہا حسن نظم نظمہ کلام تو فینہ تو صفینہ بھی ہی تو نے کلام کی نظم کو اچھا کیا ہے جس کے ذریعے تو موصوف ہے وہ منزل بکا معمور من خفری من الخفاری اور ایسی منزل جو کہ تیری وجہ سے معمور ہے آباد ہے مین الخفری اس کا معنی بھول گیا مجھے ایک منٹ دیکھا تھا پھر ذہن سے نکل گیا ابھی پتہ چل جاتا ہے خفر ٹوٹنے سے فلحسن و یز ہر فل بیتعینی رونقو جو حسن ہے وہ دونوں بیتوں میں اپنی رونق کو ظاہر کرتا ہے بیت من شعری او بیت من طری چاہے وہ بیت شعری ہو یا بیت شعری شعر شعر کو کہتے ہیں شعر بالوں کو کہتے ہیں نا وہ بالوں وغیرہ اون سے وہ بنتے ہیں خیمہ ہاں جی اور بعد میں نے کہا یوں یونشدو فاد الموزعی قول افواہ العودی متمتِ افوا اودی کا قول اس نے مثال کے طور پر بیان کیا کہا بلبئی تو لا بتنا اللہ بھی آمداتن جو بیت ہے وہ ستونوں کے بغیر نہیں بنتا ولادہ اور بغیر ستون کے ادالم ترسا اوتادو جب تک نہ گاڑی جائیں میخیں قلعے فعن تجمہ فعن ف تجمع اسباب و آمداتن ساکن بلاغ الَّذِي رادو تو اسباب آمدہ ان کو جمع کیا جائے اور ساکن یعنی کہ قائم رہنے والے کو بلاگ الامر الَّذِي رادو تو اس معاملے کو وہ پہنچ جاتے ہیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا خیمہ, گا. خیمہ پورا ہو جائے نا. نا اپنے اسباب نا گا نا یہ خیمہ تیار کر لے, لے گا اسباب آمدہ اور بالا امرلا دی اراڑ چلو فواسل طویل رسیاں جنہوں خیمے کو بندھ دین ایک, ایک پیچھے